صلي على رسوله الكريم عما ذا بطاوض بالله السمير عليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اضعوا الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن ان ربك هو اعلم بمن ظل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عاقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واسبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تكفي ضيق مما ينكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون سبق الله العزيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحل العقدة من لساني يفضه قولي آمين يا رب العالمين سورة النحلكين آیات میں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا وہ دونوں صدی رب قبل بالحکمہ اپنے رب کے رستے کی طرف حکمت کے ساتھ دعوت دیجیے اور اس میں قرآن حکیم میں اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ ہدایات دی اور وہ حکمت پر مبنی ہدایات ہیں اور آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ ڈے ٹو ڈے احکامات دے کر اللہ تعالی نے ٹریننگ دی کہ کیسے کرنی ہے جہاں درگزر کرنے کی بات تھی وہاں فرمایا واہ اے نبی درگزر کریں آپ جہاں سختی کی فرمایا جاہد القفار وال منافی میں وغیرہ ہے نا اب سختی کر دو اب ایک ہی شخصیت مواقع مختلف ہیں احکامات بدل گئے فرمایا ول ید کم غلزہ کافی تمہارے اندر سختی پائیں یہ موقع کی بات ہے غلزہ ہوتا ہے سختی رحمت القلم اگر آپ سخت دل والے ہوتے لنف من خول تو یہ آپ کے ارد سے چھٹ جاتے اللہ کی رحمت ہے کہ آپ بڑے نرم دل ہیں لین دل والے ہیں سختی کیجئے وَلْ یہ لوگ آپ کے اندر سختی پائیں تو اب بات عجیب سی لگتی ہے کہ کہیں کہا جا رہا ہے فاہ فاقوان ہوں بس آر ازان ہوں میں نے چھوڑ دو نا چھوڑ دو نا کہیں کہا جا رہا آپ اللہ کا لما دن کا اللہ آپ کو معاف کرے کیوں چھوڑا ان کو مواقع تبدیل ہو جاتے ہیں احکامات تبدیل ہو جاتے ہیں. اس کا نام ہے حکمت حکمت جسے ہمارے حکیم حضرات بنے ڈاکٹری ڈاکٹر کا کیا کام تو بیمار کو جتنی دوا کی ضرورت ہے اس کی ایج کا اس کے ویٹ کا حساب لگا کے اتنی ڈوز دے دوا وہی ہے ڈوز زیادہ ہوگی تو مریض مر بھی سکتا ہے ٹھیک ہے نا جی دوا نقصان تو بھی ہو سکتی ہے بات حق بھی ہو لیکن اگلا بندہ جو ہے اس کے کیلبر اور اس کی ٹالرنس سے زیادہ آپ نے دے دی ڈوز تو ہو سکتا ہے کہ وہی حق اس کو مارنے کا سبب بن جائے بندہ آنا چاہتا تھا مگر آپ کے رویے کی وجہ سے وہ نہیں آیا اس کو اپنی جاتی انسل سمجھ لی اپنی ذات انسان کو بڑی عزیز ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے موسا علیہ السلام کو بھیجا ہے کے پاس تو فرمایا مسا سختی سے بات نہیں کرنی ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس نے خدا کا دعویٰ کیا جاتے اس کی ٹانگیں توڑ دو یہ میں نے ایسا تمہیں ڈنڈا اس لیے دیا پر میں نہیں وکو تم دونوں نے ان سے بات نرمی کے ساتھ کرنی ہے اس لیے کہ موسا علیہ السلام کی طبیعت میں ذرا سختی سے تو اللہ نے پہلے گائڈ لا اللہ یا تزکرو یکشا شاید وہ نصیحت قبول کر لے شاید وہ ڈر جائے تو بات نرمی سے کرنی ہے تیری وجہ سے نہ بگڑے <تصفح> یعنی قیامت کے دن وہ یہ نہ کہہ دے کہ اللہ میں تو مسلمان ہونا چاہتا تھا موسری ڈنڈا لے کے میرے گرد ہو گیا تو میں نے کہا پھر اگر اس طرح مسلمان ہوتا میں نہیں ہوتا ہمارے یہاں ایک مہمان آئے شارجہ سے تو فضر کی نماز پڑھ کے میں آیا تو لیٹے ہوئے تھے سورج چلنے میں تو بیس پچیس منٹ ہی رہتے تھے تو میں نے انہیں ہلایا پاؤں سے پکڑ کے میں نے کہا میرے عام عمر تھے اٹھے ہیں نماز پڑھ لیں آپ آپ پر بھی فرض ہے وہ پہلے کسمسارا تھا لمبا ہو کے لیٹ گیا بعد میں کہنے لگا میں اچھا بلا اٹھنے لگتا بکری نہ اس کی نماز پڑھنی ہے تو نہیں پڑھتا ایسے بندے بھی ہوتے لہذا اللہ نے فرمایا کہ موسا تو سب نہ بنے اس کی گمرائی کا خود گمراہ ہوتا ہے تو بے شک ہوتا ہے بندے نے مرنا ہی ہوتا آپ ڈاکٹر کی غلطی کی وجہ سے نہ مرے تین سو دو ڈاکٹر کے سر نہ پڑ جائے کہیں پھر والا تین سو کے تیرے گلے نہ پڑ جائے قولا پولا نہ حکمت کیا سبیل رب کا بلحکم حکمت یہ ہے کہ جہاں نرمی سے بات کرنے میں بہتری ہے وہاں نرمی سے بات کریں اور جہاں سختی سے بات کرنے میں شفا کی امید ہے وہاں سختی نہ کرنا حکمت کے خلاف ہے جہاں نرمی سے بات کرنے میں شفاق کی امید ہے وہاں سختی کرنا حکمت کے خلاف اب ڈاکٹر صاحب کو پتا ہے کہ یہ جو کھوڑا ہے جب تک اس کو اس کا اپریشن نہ کیا جائے اس میں سے مواد نہ نکالا جائے یہ ٹھیک نہیں ہوتا اب وہ کہے اگر میں نے یہ اس کا اپریشن کیا تو مریض کو تکلیف ہوگی وہ روزانہ خوسی دین اس کے اوپر لگا کے پٹی کر دیں گے ٹھیک ہو جائے گا اور اندر گہرا جانا شروع ہو جائے گا تو اب اگر وہ ڈاکٹر اس کا آپریشن نہیں کرتا تو یہ اس کی حکمت اس کی ڈاکٹری کے خلاف ہے لیکن اگر ایک چیز آپریشن کے قابل ہی نہیں اور ویسے چھڑا لیا تیار کھڑا کے نہیں یہ تو کاٹنا ہے لیکن یہاں پہ ذرا سی دانت کو تکلیف ہوئی اور وہ پہلے رچ کان لے کے تیار بیٹھے نکالنی ہے بے دوسرا کوئی علاج ہی کوئی نہیں تو اس طریقے سے نہ ہو حکمت یہ ہے کہ جہاں نرمی کرنی ہے وہاں سختی نہ ہو اور جہاں سختی کرنی ہے وہاں نرمی کوئی نہ اس سلسلے میں قرآن حکیم کا تو میں نے ذکر کیا کہ متفرق احکامات ہمیں ملتے ہیں جو مختلف ہیں بالکل اپوزٹ ہیں ان میں کوئی اختلاف نہیں ہے اگر ان مواقع کو سامنے رکھا جائے کہیں کہا جا رہا ہے کل یا اہل التاب ہے کتاب والو بڑا پیارا خطاب ہے ان کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ تمہارے پاس بھی اللہ کی کتاب ہے تمہارا تعلق بھی اس کے ساتھ ہے جیسے کوئی آدمی کسی اپنے بھائی کو سمجھانے کے لیے گئے اور میرے ماں جائے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بتا رہا ہے اسے کہ تمہارا اور میرا تعلق پیچھے ذرا جا کے لوٹو ہم کہاں سے دنیا میں آ کے ہمارے درمیان اختلاف ہو گیا ہے حضرت اگر علیہ السلام نے جب دیکھا کہ علیہ السلام بہت زیادہ غصے میں کیا فرمایا تھا یا بنا اما اے میری اما کے بیٹے اے میری ماں جائے لاتا خوش بل شہسی والا دراصی میری داری اور میرے بال پکڑ کے مت کھینچو تو آدمی اس چیز کا حوالہ دیتا ہے جو دونوں کے درمیان تو یا نل کتاب یہ کتاب تمہاری کتاب بھی اللہ کی طرف سے آئی ہے ہماری کتاب بھی اللہ کی طرف سے آئی ہے تو ہمارا رشتہ جڑ گیا نا پیچھے جا کر آؤ انقل متن سوائم بین بین حکمت کی بات دعوت دی جا رہی ہے آؤ آو. اور اگر پہلے کہا جاتا ہے او کافرو اور ادھر آو آؤے کیا خیال وہ آ جاتے حکمت کے خلاف ہاں جہاں کافر تحدی جہاں پتا چلے کہ ساری بات اس کی سمجھ میں آئی ہوئی ہے اور اب یہ چیلنج دینا چاہتے ہیں اب یہ حق کا راستہ روکنا چاہتا ہے اب یہ باطل کو غالب کرنا چاہتا ہے اس وقت آ جگہ کو لیا ائی ال اے کافروں آپ آب, اب یہ دعوت نہیں ہے یہ تحدی ہے یہ چیلنج ہے انداز بدلی ہو گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہمیں جو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ دعوت کا مقام اور ہے اور اس کا طریقہ کار بھی اور کا آ رہا ہے دوسرا جو مرحلہ ہے تحدی کا جس میں کافر زد پر اڑا ہوا ہے اس کا انداز اور ہے سلح دیا آ رہی ہے اور ابن مسعود اسطفی کفار کی طرف سے تشریف لائے مذاکرات ہو رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اگر مکے والوں کو مٹا بھی دیں گے تو اپنے سے پہلے آپ کسی عرب کو جانتے ہیں جس نے اپنے ہی قبیلے کو تیش نیش کر دیا تو یہ آپ کے لیے کلنگ کا ٹیکہ ہے اور بائی دعوے اگر مکے والوں نے آپ کے خلاف جلگار کر دی تو میں آپ کے پاس آپ کے ارد گرد ایسے چہرے دیکھتا ہوں جو آپ کو اکیلا چھوڑ کر بھاگ جائیں گے یہ آجود صلی اللہ علیہ وسلم کو, کو ڈیگریڈ کرنے کے لیے اور پریشر میں لانے کے لیے وہ دباؤ ڈال رہا ہے کہ جب آپ کی ٹکر ہوگی تو یہ آپ کے جو لوگ ہیں یہ آپ نے پھنسا کے بھاگ جائیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے پاس کھڑے کیا جواب دیا آپ نے فرمایا اوم بازار یہ وہ گالی ہے جس کا ترجمہ آج تک کسی عالم نے کیا نہیں ہے اتنی گندی گالی ہے کسی کلوزسٹ دوست کو بھی آپ اس کا ترجمہ بتاتے ہوئے اس کی ایکسپلینیشن کرتے ہوئے شرم کا شکار ہو جاتے ہیں اللہ دلوی لکھتے ہیں دشن غلیظ داد ترجمہ نہیں کیا بڑی گندی گالی دے دی علماء جب سٹوڈنٹس کو سمجھاتے ہیں دورہ حدیث ہوتا ہے یہ بخاری کی حدیث ہے تو کہتے سمجھ لیں کیا ابو بکر صدیق سے دیگر جلاتا ترجمہ نہیں بتاتے سمجھ لیں کیا کہا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی مسئلہ یہ ہے کہتے ترجمہ کرنا مناسب نہیں ہے آپ سمجھ لیں گالی دینے والا کون ہے ارحم و بھی امتی من امتی اس امت میں سب سے نرم آدمی اس امت کا رحیم ترین آدمی ارحم و بے امتی من امتی ابو بکر گالی دینے والے وہ ابو بکر کی گالی حضور کی حدیث بن گئی ہے حدیث تین کس میں حدیث کس کو کہتے ہیں قلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم و فی الن نبی صلی اللہ علیہ وسلم و تقریر نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے کہا ہو حضور نے کیا ہو کسی نے کیا ہو اور حضور خاموش رہے ہو تو یہ یوں سمجھا جاتا ہے کہ حضور نے پڑھا کر کہلوایا ہے حضور نے سکھا کر یہ کام کروایا اس کو کہتے ہیں تقریر النبی ہے وہ حدیث ہوتی ہے اس کا مطلب ہے گالی ابو بکر نے نہیں دی پھر حضور میں پڑھا کر دلائی اسی لیے یہ تقریر النبی بن گئی ہے یہ گالی بخاری کی حدیث بن گئی ہے فرمایا انس بازار اللہ ہوا نہ جان ہم چھوڑ کے اکیلا چھوڑ کے بھاگ جائیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے ہیں اس لیے کہ جو بات اس نے اور نے کہی تھی اس کا جواب حضور کو نہیں دینا تھا کہ نہیں, نہیں میرے بڑے سچے ساتھی ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے میں نے دیکھ لیا تھوڑے بجا کے نہیں اس کا جواب انہی کی طرف سے آنا چاہیے تھا جن پر بلین لگا تھا اور جیسا جواب اس وقت چاہیے تھا حضور کی طبیعت خوش ہو گئی وہ بکر نے ویسے ہی دیا ہے اور پریشر ڈالنا چاہتا تھا پریشر میں آ گیا دوسری بات آپ کو پتا ہے کسی کی کسی کو بات منوانے کے لیے اس کی داڑھی کو ہاتھ لگائے جاتے ہیں یار میں تیری تھوڑی پھڑنا داڑھی کو ہاتھ لگا داڑھی نہ ہو تو تھوڑی کو ہاتھ لگاتے ہیں نا پھر داڑھی ہو تو پھر داڑھی کو ہاتھ لگاتے ہیں یعنی یہ کہ آپ مہربانی کریں سلا کر لیں اور وہ ابن مسعود سخی کا ہاتھ بار بار رختار حضور کی داڑھی کی طرف جاتے ہیں داڑھی کو ہاتھ لگانا چاہتے ہیں آپ کی داڑھی پکڑتا ہوں آپ کسی طریقے سے مان جائے اور یہ پیچاب ہو جائے کسی بات پہ سمجھوتا ہو جائے تاسے سب خود پہنے کھڑے مہیر شعبہ رضی اللہ تعالی میں تلوار کا دستا مارتے ہیں اور ہاتھ داڑی تک نہیں پہنچنے پہنچتے اور کہتے ہیں ہٹا اپنے ہاتھ کو گندہ ہاتھ نبی کی داڑھی کو لگاتے ہو پھر ہاتھ آگے اٹھتا بھی پہنچتا نہیں اور ہوا کہ تلوار کا دستہ لگتا اور ہاتھ کا رستے سے کاٹ دیتا وقر دکان نبی صلی اللہ علیہ سے آپ پیچھے کا مناسب کون ہے اور میں تیرا بھتیجا ہے مغیرہ سگا بتیجا اور وہاں نے جا کے جو تصویر کھینچی ہے پھر اس نے کہا اللہ کی قسم میں نے کیسر و کسرا کے درباروں میں سفارت کاری کی اور ان کے دربار کا روب دیکھا ہے لیکن جو روب میں نے محمد کے دربار میں دیکھا میں نے کہیں نہیں دیکھا تم کس سے لڑو ان کے ساتھی وضو کا پانی نہیں گرنے دیتے میں نے نہیں دیکھا کہ محمد نے تھوکا ہو اور ان کا تھوک زمین پر گرا ہو کوئی منہ پہ لیتا کوئی ہاتھ پہ لیتا بہتر یہ ہے کہ ان سے مت لڑو اب یہ کیا ہے چچا کے ہاتھ کو تلوار کا دستہ مارا جاتا ہے کافر پریشر ڈالنا چاہتا ہے حضور کو بتانا چاہتا ہے کہ آپ کی پیٹ خالی ہے آپ کے رشتہ دار تو یہ مکے والے ہیں جن سے آپ لڑنے آئے اور بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے وہ گالی دیتے ہیں یعنی پھر میں دوستو بزرگوں بعض آ جاؤ یہ کیا کہتے ہیں ہم تو بالکل نہیں بھاگیں گے قرآن مجید کی قسم اٹھوا لو ہم سے ہم بالکل نہیں امسس اللہ بھانے رو ون حکمت کا تقاضا جب میدان دعوت کا ہے یا آہل کتاب بھائیوں دوستوں بزرگوں پھر یا آبا کی یہ دعوت کا مقام ہے یہاں سختی کرو گے تو دعوت نہیں ہوگی یہاں وہ طریقہ کار اختیار کرنا ہوگا جو دعوت کی نسبت سے مناسبت رکھتا ہوں. لیکن جہاں اگلا شخص زد پیار گیا ہے جہالت کی وجہ سے نہیں کہ اسے پتہ نہیں پتہ ہے لیکن زد پیارا ہوا اور آپ کو پتہ ہے کہ اب آپ کی نرمی آپ کی کمزوری سمجھی جائے گی میں جب بھی اللہ تعالیٰ حضور کو کہتے ہیں کہ انبی درگزر کرو واہر انل مشرے تو یہ سمجھتے ہیں شاید ڈر گئے کل یا روم نہ آبد ماتے کہ یہ میرے موقعوں میں نرمی نہ سمجھ لینا تو لہذا آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں وہ جماتے بھی کام کر رہی ہیں جو تحجی کا کام کرتی ہیں باطل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتی ہیں جو مٹانے پہ تلا اس کے سامنے خم ٹھونگ کے کھڑی ہوتی ان کا انداز اور ہے جو دعوت کا کام کرتے ہیں چلتا پھرتا مدرسہ ہیں ان کے دعوت کا اپنا انداز ہے جس مقام پہ وہ کھڑے ہیں وہاں اور انداز آپ دیکھیں جو کلینر ہوتا ہے جو گاڑی کا کنڈکٹر ہوتا ہے جب سواری ہو تو آوازیں کیا دیتا ہو اما جی ہو بہن جی ہو آ میری گاڑی میں بیٹھو یہ دعوت بس ہم جائیں گے یہ نان اسٹاپ گاڑی ہے لیکن جب گاڑی میں بیٹھ کے مسافر کا پیسے نہیں ٹکٹ دیتا ہے تو پھر وہ کیا کہتا ہے پھر چاچا جی بابا جی ماما جی کہتا ہے کہ چاہتا پہلا دروازہ بابے نواز ہٹئے چوکے جب بندہ مسلمان بھی ہو اب کہ نہیں جی ہم تو سور چلائیں گے اور ہم تو فلاں کام کریں گے ہم نے فلان کنوینشن پہ سائن کیے ہوئے ہم تو یہ آپ کاٹنے کی سزا نافذ نہیں کر سکتے یہ تو بڑی وحشیانہ سزا ہے اور کیونکہ ہم نے جریوا کنونشن پہ سائن کی ہوئے لادا امداد انسانی حقوق کا خیال رکھنا ہے تو اس وقت یہ نہیں کہا رہا کہ بابا جی اما جی چاچا جی اس وقت پہ وہی پگڑ پڑ دو پکڑ کے بعد پھر دھرنا دیا جائے گا پھر پہا جام ہوگا پھر رستے بلاک ہوں گے یہ تحدی کا انداز ہے یہ دوسرا مقام ہے اپنی جگہ پہ یہ بھی ضروری ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا نہیں جب دعوت دیا یا اہل کتاب آؤ بات کرتے ہیں ہم یا تم میں اللہ خدن حفیظ مبین یہ نہیں برمایا کہ تم تو بالکل گمراہ ہو تمہارا تو بیڑا غرق ہوا ہو اور میں اپنے بارے میں تو بالکل یقینی ہونا کہ میں تو بالکل سیدھے رستے پر ہوں تو پھر بات کس پہ کرنی ہے جب طے ہو گیا کہ آپ سیدھے رستے پر ہیں اور وہ بالکل گمراہ ہیں تو بات کس پہ کرنی ہے فرمایا انا اویا کو ہم یا تم لا اللہ ہدن ہمارے یا تم میں سے کوئی فریق یا تو یقین ہدایت پر ہے یعنی دونوں نہ گمراہ ہو سکتے ہیں نہ دونوں ہدایت پر ہو سکتے ہیں جو موقع پڑا گیا نا دونوں غلط بھی نہیں ہو سکتے دونوں صحیح بھی نہیں ہو سکتے امنا اور اقم ہم یا تم لدن یقیناً ہدایت پر ہیں اور فیض العالمین یا سر گمرائی میں تو اب فیصلہ بیٹھ کے آؤ ہم اور تم اپنے اپنے دلائل دے کے یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ ہدایت پر کون اور گمراہ کون ہے یہ پہلے کلیئر نہیں کیا کہ ہم ہدایت پر ہیں تم گمراہ دیکھیں یہ قرآن بتا رہے لا تسنا اما اجرمنابین سے کہو کہ تم سے نہیں پوچھا جائے گا ہمارے جرموں کے بارے میں تم یہ کہتے ہو کہ ہم بڑے گناگار ہیں ہم نے برادریوں میں پھوٹ ڈال دیا ہے گھروں میں تو ڈال دیا یہ دعوت دے کر تو یہ اگر ہمارا جرم ہے تو لا تس النا اجرمنا تم سے تو سوال نہیں ہوگا نا ولاس الما تاملون اور نہ ہم سے پوچھا جائے گا اس کے بارے میں جو تم کرتے ہو ان کے ساتھ کیا تاملون اپنے ساتھ کیا جوڑا ہے؟ اجرم نہ، جرم اگر ہماری نمازیں جرم ہیں تو ان کے بارے میں تم سے نہیں پوچھا جائے گا اور اگر تمہارا لات منات کو سجدے کرنا تمہارا عمل جو ہے اس کے بارے میں ہم سے نہیں پوچھا جائے گا تو جرم کی نسبت اپنی طرف کی تو دعوت کا کیا طریقہ ہے کہ گناہ کو اپنی طرف منسوخ کرو ہمارے اندر اتنے گناہ ہیں ہم بڑے گناہگار ہیں ہم یوں کرتے ہیں تاکہ اگلا بندہ جو ہے اس کو یہ احساس ہو کہ یہ ساتھ ہی اپنے آپ کو ہم جیسا ہی سمجھتے ہیں یہ نہ سمجھے کہ یہ ہمیں تو سمجھتے ہیں گناہگار اور خود یہ بڑے پرہیزگار وائز ذو ظاہر ہیں اور انجوائے کر رہے ہیں ہمارے گناہوں یہ تبلیغ کر کے ہم کو ہم کو سمجھا کر یہ اتنے بلند اور فا مکان پر ہیں مکام پر ہیں کہ یہ ہم اس سے دل لگی کر رہے ہیں اور ہم کو انجوائے کرتے ہیں انہیں محسوس ہونا چاہیے کہ آپ بھی انہی میں سے ہیں اور آپ کو اللہ نے شفا دی ہے ماں کے پیٹ سے کوئی بھی تاک صاف پیدا نہیں ہوتا سفر جوانی گزرتی ہے اور بکول شاعر بچ جائے جوانی میں جو دنیا کی ہوا سے ہوتا ہے فرشتہ کوئی انسان نہیں ہوتا سفر جوانی گزری ہے جب ڈاکٹر یہ کہے مریض ٹی بی ہوگے نا مریض کو تو بلّہ سے کہے کہ وہ مریض تو سمجھتا ہے نا ٹی بی بڑی خطرناک مرض ہے نکی بیماری لگ گئی ہے اب اس سے بچنے کی کوئی امید نہیں ہے تو اگر کوئی بندہ سے کہی یار آج کل یہ اتنی بڑی بیماری کوئی نہیں رہی ہے اگر یہ کہاں کہ کو لگی تھی ٹھیک ہو گیا تو اس بات کا کچھ نہ کچھ اثر ہوگا ایک امپیکٹ ہوگا لیکن اگر وہ بندہ یہ کہے تو کہ مجھے لگی تھی یار مینو ہے دس سال ٹی بی رہی ہے, میں تو اٹھا کرتا تیرے سامنے بیٹھا کل دو بڑھیا کل اس کو احساس اچھا یار مجھے امنگ پیدا کر دو اس کے اندر جینے کی بیماری سے لڑنے کی منگ پیدا کر دو اس سے کہو یار تم نے کیا گناہ کیے تم سے بڑے گناہ تو ہم نے کیے ہوئے کنڈا کم کن تم سما میں نرا اگر میں یار توبہ کر سکتا ہوں تو تیرے اتنی کوئی بات نہیں کوئی بندہ سگریٹ پیتا ہے کہتے نہیں چھٹ سکتا دو ڈبیاں پینا یار میں پانچ ڈبیاں پینا سدینے سے اچھا اس کا میں حوصلہ ملے گا یار یار میری گاڑی بھی یہاں پھنسی تھی وہ دیکھ سامنے کھڑی ہے نکلی ہے کہ نہیں نکلی یہ جو کہنے کا مطلب ہوتا ہے نا آدمی کوٹ کرتا ہے کہ جی میں بھی ایسا تھا اور اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جو نہیں کرتا وہ بھی لگ جائے اس میں لا کر کے مولوی نے بھی آگے جا کے تحبہ کی تھی تھی تم بھی بعد میں توبہ کرنا چل رہے اس کا ہوتا ہے کہ دیکھو مجھے لگی تھی مجھے شفا مل گئی ہے تمہارے شفا یاد ہونے کا موجود ہے یہ کہنا کہ مجھے ٹی بی لگی تو ٹھیک ہو گا اس کا مطلب باقیوں کو یہ کہنا نہیں ہوتا کہ تم بھی اب پرہیز مات کرو لگے رہو تمہیں بھی لگے گی تو ٹھیک ہو جائے گی پہلے ٹی بی لگاؤ بعد میں ٹھیک ہو نہیں یہ جن کو لگی ہوئی ہے ان کو حوصلہ دیا جا رہا ہے لہٰذا احادیث بھی جو ہوتی ہیں وہ موقع کی مناسبت سے ہوتی ہیں جو بندہ پہلے ہی دن رات میں خانے سے نہیں نکلتا اس کو یہ کہنا کہ تم نے حدیث سنی ہے مسلم شریف کی حدیث ہے کہ اگر تم گن نہ کرے تو اللہ تعالیٰ تمہیں برباد کر دے اور نئی مخلوق لے کے آئے جو گناہ کرے کہ اللہ کی مرضی کی پوری کرنے ہیں یہ غلط دوا دے دیا احادیث کے مجموعے اویلیبل تو ہیں جیسے فارمیسی میں ڈھیر ساری دوائیاں پڑی ہوئی ہیں لیکن اب بندہ خود ہی جا کے دوائی تجویز کر کے کیونکہ اویلیبل ہے یا اس کے پاس ایک منتھلی ڈائی گیسٹ آتا ہے مختلف جو دوائیاں بنانے والی فیکٹری ہیں ان کا منتھلی یا چھ مہینے کے بعد نئی ڈرگز جو ہوتی ہیں ان کے بارے میں ایک بک آتی ہے ان میں لکھا ہوتا ہے اس بیماری کے یہ سمپٹمس ہیں یہ دوا ہے اور باقاعدہ اس کو الفا میڈیکل کیا ہوا ہوتا ہے انہوں اس کو پڑھ کے آدمی اب بیماری کی دوا لا سکتا ہے اب وہ بھی اس کے پاس ہے اوور دا کاؤنٹر سیل ہوگی تو کیا ہوگا مریض مر جائے گا نا خود سے اگر دوائیاں اسی طریقے سے احادیث اگر بندہ سارے مجموعے لے, لے کے بیٹھ جائے کہ میں آج کل احادیث کا کر رہا ہوں اسٹڈی کر رہا ہوں مطالعہ کر رہا ہوں لوگ آتے میرے پاس بخاری دے دیں فلاں میں کہتا ہوں جنہیں اس کی شرح لے جائیں آپ شرح لے جائیں اس کی یہ آپ تک کہ عثمانی صاحب کی کتاب لے جائیں یہ فلاں صاحب کی کتاب لیں گے اس میں احادیث ہی, ہی ہیں لیکن وہ ڈاکٹر نے تجویز کی ہوئی ہے یہ آپ پورا مجبوہ لے کے بیٹھ جائیں گے تو یہ پوری فارمیسی آپ کے سامنے ہے آپ گمراہ بھی ہو سکتے کسی حدیث کا مطلب غلط بھی آپ سمجھ سکتے ہیں حدیث کے مطالعے کے لیے بھی کسی کی شاگردی ضروری ہے یا کام از کم اتنا تو ہونا چاہیے نا کہ آدمی کہیں اگر کنفیوز ہو تو جا کے مولوی سے پوچھ تو لینا کسی سے پوچھ لے یار حدیث میں یوں آئے اس کا مطلب کیا میں تو بڑا کنفیوز ہو گیا ہوں کہ یہ تو انسٹیگیٹ کرتی ہے آدمی کو کہ گناہ کرو بھائی یہ انس... ان،, ان،, ان, ان کو نہیں جو نہیں کرتے ان کو کہا جا رہا ہے تم کرو کہ جنہوں نے کیے ہوئے ان کو کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالی مت سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کے لیے تمہارے یہ کام سرپرائز تھے اور ان انکسپیکٹڈ تھے اس نے جب بنایا تھا تو اسے پتہ تھا یہ گناہ بھی کرے گا اور اس کے لیے اس نے ڈبلو پورٹی رکھی ہوئی ہے ارینجمنٹ ہے اس کے پاس اس پر فارک اس نے مخرج رکھا ہوا جب سڑک بناتے ہیں پل بناتے تو پتہ ہوتا کہ کوئی بھی اللہ کا بندہ بھول کے سڑک پر چڑھ سکتا ہے آگے انہوں نے ایکزٹ بھی رکھا ہوتا کہ چڑھ گئے اور پھر سوچ تو اب یہاں سے باہر نکل جاؤ کے پھر آ جاؤ اسی کراس روڈ پہ تو احادیث مختلف مواقع کے لیے موقع آپ نے غلط اگر چن لیا حدیث صحیح بھی ہے تو آپ گمراہ ہو جائیں گے اس لیے کہ موقع غلط چنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے اچھا پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول روزے کی حالت میں بھرسہ دیا جا سکتا ہے آپ نے فرمایا افعال, لا لہآباس کوئی بات نہیں دے سکتے برسات فرمایا کہ منہ میں پانی لینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا یعنی اگر پانی تیرے منہ کے پاس منہ کے اندر بھی چلا جائے کلی کرتے نا مزوں میں تو روزہ نہیں ٹوٹتا بوسے سے روزہ نہیں ٹوٹے یہی مسئلہ آ کے دوسرے سے آپ پوچھتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزہ کی حالت میں بوسہ دے سکتا ہوں آپ نے فرمایا لا تھا نہیں دینا ہے. چلے گا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھتے ہیں اللہ کے رسول پہلے آپ سے ایک صاحب نے آ کے فتوا پوچھا تھا تو آپ نے کہا تھا لا باس اب حضور کے پہلے والے کے مسئلے کو سن کے اگر مولوی صاحب کہیں بیٹھ جاتے اور جو بھی آتا اس کو کہتے لا باس افال لاباس باس لاباس افال لا باس تو فتوا نبی کا ہی تھا لیکن مریض مختلف تھا ہر مریض کو حضور اگلے مریض کو حضور نے فرمایا لا تھا آپ نے پھر اس کو آپ نے کہا فل آباز اور اس کو آپ نے کہا لا تفر آپ نے فرمایا عائشہ اس کی عمر دیکھی تھی جس کو میں نے کہا تھا کہ فل آباز وہ بابا تھا شیخ تھا کبھی سم تھا بڑی عمر کا تھا لہذا گوسے سے اس کو کوئی نقصان پہنچنے والا نہیں تھا پتہ تھا کیا یم نے کوئی نقص وہ گوڑا تھا اور اس کے اپنے نفس پر کنٹرول حاصل تھا اور یہ شباب ہے کہ جوان آدمی ہے ان میں یم نے کوئی نفس تھا اس کا اختیار کوئی نہیں ہے اس لیے بوسے تک رکنا نہیں تھا سارا ملبہ میرے اوپر آ جانا تھا لہٰذا اس کو انہیں روک گیا نہیں بھائی بالکل نہیں کرنا کہا تو بندہ مریض تبدیل ہونے سے فصوع تبدیل ہو گیا کہ نہیں ہوگا ہیں دونوں حدیث دونوں ایک ہی باب میں ہیں تو آج مولوی صاحب کا کام ہے کہ دیکھیں جو فتوا پوچھنے والا جو ہے وہ کون ہے یا اگر کوئی دیکھ کے پوچھنے کے لیے ہے کہ میرا ٹوٹا تو نہیں ٹوٹا اس کو کہا جا سکتا ہے کہ صاحب نہیں ٹوٹے ڈونٹ ویری اسی طرح قرآن کی آیات ہیں جنہیں ہم لوگ پکڑ کے لڑانے بیٹھ جاتے ہیں اپنے اپنے موقف کے لیے حالانکہ وہ اپنے اپنے موقع پر صحیح ہیں اور لڑانے کے لیے نہیں نازل ہوئی ہیں دو صاحبان مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے آپس میں مناظرہ کر رہے تھے بحث و باسا اچھا چل رہا تھا کسی موضوع پر دو گروپ بنے ہوئے تھے کچھ صاحبہ ایک طرف تھے کچھ ایک طرف تھے وہ بھی قرآن کی آیات پڑھ رہے تھے یہ بھی قرآن کی آیات پڑھ رہے تھے عمر ادن رضی اللہ تعالیانہ گزرے سب کو ایک ایک چابک لگایا آپ نے فرمایا قرآن تو نازل ہوا ہے ایک دوسرے کو تصدیق کرتا ہوا اور تم اس کو یوں آپس میں لگا رہے ہو جیسے یہ ایک دوسرے سے اختلاف کرتا ہے یہ اختلاف تمہاری سمجھوں میں ہے اللہ کی کتاب میں نہیں ہے ایک ہی حکم ہے کہا جا رہا ہے ول جین صاحب تصرین اور اللہ کو وہ مومن پسند ہیں جن پر زیادتی ہو تو وہ بدلا لیتے ہیں وہی قرآن کہتا والا انصبر تم لرین تم صبر کر جاؤ تو وہ بہتر ہے صبر کرنے والوں کے موقع موقع کی بات ہے نا دعوت دینے گئے ہو تو اس نے پلٹ کر ریئیکٹ کر دیا تمہاری انسلٹ کر دی تمہارے نبی کی بھی انسلٹ کر دی اس لیے کہ وہ تمہارے نبی ہے اس کے تو نہیں ہے نا وہ تو ان کو نہیں مانتا نبی وہ تو عام آدمی کی طرح آپ پر اعتراضات کرے گا اور تم کہیں جناب بندہ قتل کر کے واپس آ جاؤ لالا پھر تمہیں یقیناً برداشت کرنی پڑے گی سننی پڑیں گی باتیں ان لوگوں کی جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی ہے اور مشرقوں کی دعوت دینے گئے وہ اگر کرتے تو بے نہیں تمہاری بات سنتے واپس اس میں والا لہو خیر صابری دعوت میں صبر لیکن جب بات دعوت سے آگے چلی جائے بندہ دعوت قبول کر چکا ہے مسلمان ہے لگتا ہے نئی نماز پڑھتا ہو نہیں سوج سے باز آتا ہوئی فحاشی بند کرتا اس وقت صبر نے اس وقت ول یا جدوفی کم تمہارے اندر ان کو سختی معلوم ہونی چاہیے کہ مولوی سے ردیف سنا کے واپس نہیں چلا جائے گا بلکہ دروازے پہ ڈیرا بھی لگا سکتا ہے اسے معلوم ہونا چاہیے کس کی بات میں زور ہے تو یہ حکمت کیا ہے جس قسم کا مریض ہے جس قسم کا موقع ہے اس قسم کا کیا موقع ہوتا ہے تو ڈاکٹر لکھ دیتا ہے نیل بھائی ماؤس پانی کا گھونٹ بھی مریض کو نہیں دینا گے پہ عجیب ڈاکٹر ہے دا پہلے اس کو نیمیاں ہوا اوپر سے ڈاکٹر ہے تو پانی کا گھونٹ بھی نہیں دینا میں ڈاکٹر ہوں آپریشن کرنا ہے اسے الٹا لٹکانا ہے اس کو اگر کچھ کھایا پیا ہے تو ہو سکتا ہے وہ پلٹ کے اس کے میدے سے جو ہے وہ اس کی سانس کی نالی میں چل جائے بندہ مار جائے اس لیے وہ کہتے ہیں کہ میدا خالی ہونا چاہیے آپریشن سے پہلے ہم چوری چھپے جا کے اسے دودھ کی بوتل دیں والی پیو یہ یہ اس کا بھلا ہے دشمنی اور وہی ڈاکٹر جب آپریشن کر لیں پھر کہتا جی اسے سیب بھی دیں جی سیب کا جوس بھی دیں جی اسے اور دودھ بھی دیں جی اور یخنی بھی پلائیں جی اب موقع ہے پلانے کا اسی طریقے سے حکمت ادعو الہ سبین رب کا بل حکمت پہلے بندے کو اینالائز کرو بندے کو کا سمپل لو بندے کی نمبر دیکھو یہ دیکھو کہ یہ سیدھا سکرو لگتا ہے یا وہ دوسرا سکرو ہے اس کو میخ لگتی ہے یا چوڑی والا سکرو لگتا ہے اس کے مطابق فیصلہ کرو کون سے نمبر کی چابی لگتی ہے اس کو ہر ایک کو ایک ہی چابی سے نہیں کھولا جا سکتا سبیر رب قبل حکمہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ جو دعوت کا کام ہے اس کے لیے بڑی تربیت کی ضرورت ہے اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت ہے تربیت کی تو پھر کس کو نہیں ہے؟ یہ ایسی تھوڑا اگر موسا کو تربیت دی جا رہی ہے دعوت کا کام کرنا ہے تو فرعون کے محل سے سیدھا نہیں گئے تھے فرعون گھر میں ہی تھا نا یہیں سے شروع ہو سکتا تھا پروسیس رات کو فرشتہ نازل ہو جاتا کہ آپ سلیکٹ تو پہلے ہی تھے اب آپ کو جا پر ہم نے لے لیا اور آپ صبح بسم اللہ کر دے فروغ کو پکڑنے دربار میں جانے سے پہلے ابھی موسا کچا ہے ابھی شہزادوں کی طرح پلا ہے ابھی رائل اکیڈمی میں تربیت لی ہے ابھی موسا کی تربیت مکمل نہیں ہوئی ہے لازا بھیجیے بکریاں چلانے کے لیے اور کام پر کب چنا ہے بکریوں میں سے ایک بکری بھاگ گئی موسا علیہ السلام اس کے پیچھے بھاگے وہ بھی بھاگی ہے موسا پیچھے بھاگ ہے وہ باغی یا اب بھی علیہ السلام کو اس کا درد ہے یہ اتنا بھاگ رہی ہے یہ تھک جائے گی یہ رک جائے گی اور یہ بھاگی چلی جا رہی ہے اور موسا علیہ السلام اس کی ہمدردی میں پورا پچھلا ریوڑی بھول گئے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بھائی دبا یہ بھاگ بھی جاتی ہے تو ایک بکری ہے نا پچھلیوں کی تو حفاظت کروں پورا ریوڑ اس ایک بکری کا درد موسا کے دل میں اتنا ہے کہ باقی پورا ریوڑ بھول گئے اور جب پکڑی ہے بکری تو بکری تو ڈر رہی ہوگی نا اتنا دوڑایا ہے تو آپ موسا علیہ السلام وہ ڈنڈا تو تھا پاس آپ رہے ہیں اس کو اس کے پاؤں کو سیدھا کر رہے ہیں ہاتھ پیر رہے ہیں اور کہتے تو خام کا تھکتی رہی ہے اتنا دوڑی ہے مجھے بھی تھکایا ہے اور خود بھی تو تھکی ہے وہ اسے پیار کر رہے ہیں اور گئی کا تو شروع ہو گئے مشا بحث تیری تربیت مکمل ہو گئی ہے یہ ہے نبی کا کام کہ بندے بھاگے اور نبی ان کے پیچھے بھاگے اور پکڑ لے تو سزا نہ دے پیار کرے خالد ابن ولید آئے ہیں تو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ویلکم کرنے کے لیے اتنی تیزی سے اٹھے ہیں کہ آپ کی چادر آپ کے پاؤں آپ کی چادر میں پھنس گیا اور آپ لڑکڑا گئے ہیں یہ احساس نہیں انہیں ہونے دیا کہ آپ زبردستی چونگے آ گئے ہو تم تم ہمارے گھر جلیل و خوار ہو کے آئے ہو تم میں تو نہیں تمہارے پاس گیا نا خود آئے ہو دادا آپ نے فرمایا تو رکھو وہاں پہ دو گھنٹے چار گھنٹے دو دن کے بعد ہم ملاقات کریں گے ابھی ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس جاؤ ہمارے سیکٹری سے ٹائم لو اس کے خود بھاگے اور فرمایا مکہ نے آج اپنا جگر گوشہ اگل کے رکھ دیا پتہ چلا خالد کو کہ نہیں میں تو آیا ہی ہوں لیکن ضلیل ہو کے نہیں آیا میری قدر یہاں محسوس کی گئی ہے کہ میں کون ہوں حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ جو کسی قبیلے کا بڑا ہے آپ اس کے پاس گئے ہیں تو آپ بھی اس کو اپنا بڑا تسلیم کر کے اس سے بات کریں جیسے اللہ نے فرمایا فراون بادشاہ ہے کچھ بھی ہے علاقے کا رولر بادشاہ ہے لہذا موسف سے بادشاہ کے مطابق پروٹوکول دینا ہے نرمی سے بات کرنی ہے یہ نرمی کی بات سننے کا عادی ہوا ہوا ہے تو جو اللہ سبیر بالحکمہ اپنے رب کے رستے کی طرف حکمت کے ساتھ دعوت ہو حکمت سیکھو دعوت کس کو کہتے ہیں اچھی بات کرو امید دلانے والی بات کرو بندہ کہتا نے جی ہوں ساڈا کی بننا ہوں ایس عمرے کی توبہ کرنی ہے آپ تو شرم آتی ہے کیا کہیں گے کاب ہے کس منہ سے جاؤ گے غالب شرم تم کو مگر نہیں آتی اب یہ عمر ہے اللہ کہہ کہ جوانی کہاں گزاری ہے بوڑے ہو گئے گوٹے درد کرنا شروع ہیں اپریشن کرا کے ہمارے پاس آ گئے باب. اللہ تعالیٰ ان سفید بالوں کا بڑا خیال کرتا فرمایا جب بندے کی درد سفید ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے عذاب دینے سے شرم آتا ہے کیا مانتا اس کا مطلب ہے کہ بندے کو خود بھی پھر شرمانی چاہیے اب داڑی سفید ہو جائے تو تم بھی اپنی داری کا خیال کرو فرمایا ٹوٹی قبر والے اور سفید داڑی والے کو اللہ تعالی عذاب دیتے ہوئے شرماتا ہے اس کی قبر گری پڑی چوہے لگے ہوئے ہیں خود ہی ہوئی ہے اب اللہ تعالی کہتا ہے میں اس کو کیا مار اس کا حشر دیکھو اس لیے کہ اللہ تعالی کے سامنے تو اس کی جبانی اور اس کا وہ سب کچھ تھا اور آج وہ کیا ہے تو لگتا ہے اس کو میں کیا ماروں اور جس نے سنگے مرمر لگایا ہوا اور ارد گلاب سے دھویا جا رہا ہے اور پتہ نہیں کیا تین یہ بیواؤں کے گھروں کے پیسے اس پہ لگے والا کہ مار کے بھی برس جل گئی ہے بال کوئی نہیں کیا پکڑو سیدھا کرو ایسا اسی طرح سفید داری والا میں کیا ماروں اس کو تو اس کو امید دلاؤ یہ تمہاری بڑی قدر ہے یہاں پہ تمہیں تو وہ ڈسکاؤنٹ حاصل ہے کہ ہم ترستے ہیں روز تنگی کرتے ہو دیکھتا ہوں کچھ فیصد بال نظر آ جائے تو وہ ڈسکاؤنٹ ملے کسی زمانے میں آپ پتہ نہیں آیا یعنی دفاع والوں کو گل پیئر والے ڈسکاؤنٹ دیا کرتے تھے بڑی <laughs> <laughs> تو آدمی جب دیتے ہیں وہ پتا کا شو کر آپ کر پچیس پرسینٹ یا اتنے پرسینٹ تھرٹی پرسینٹ مل جاتے ہیں تو بندہ حسرت سے کہتا ہے یار میں بھی دفاع میں ہوتا تو یہ مجھے ڈسکاؤنٹ مل حسرت آتی ہے کہ بال سفید ہوں اور یہ ڈسکاؤنٹ ملے زندگی کا کوئی پتہ نہیں کسی اور جس دن نظر آ گئے تو بندہ تسلی رکھے بال سفید ہو گئے بورے میں شمار ہو گیا اب ان ڈسکاؤنٹ مجھے بھی مل جائے گا منمان جاتی امید دلانے والی بات کرو ڈاکٹر مریض کو دیکھے وہ مریض کہ ڈاکٹر صاحب رات ساؤں نہیں کرتا فلاؤ اور وہ کہ کوئی نہ ٹھیک ہو جاتا نارمل ہے یہ تو نارمل سمٹمس کے سب کو ہوتا ہے اس کو بھی ہوتا ہے پلاؤ اگروں اچھا یہ بھی ہوتا ہے اب تو بچنے کی کو اور یہ بھی ہوتا ہے مارے گئے تو مریض جتنی بتاتا جائے گا اتنا ڈوبتا چلا جائے گا ڈاکٹر کا کام ہے تو امید دلانا ہے کوئی بات نہیں ہمت دلا اور دوا سے زیادہ بندے کی ہمت اس کے کام آتی ہے لڑنے میں احتیاط ہو جاؤں اسی طرح گناگار ہے کوئی آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ آتا ہے کہتا اللہ کے رسول میرے لیے بخشش کی دعا کریں کیا اللہ مجھے بھی بخش دے گا آپ نے ہمایا کیوں بھائی تیرا گناہ زمین سے بھی بڑا ہے کہنا کہ لگا اللہ کے رسول میرا گناہ زمین سے بھی بڑا ہے آپ نے گنا اچھا آسمانوں سے بھی بڑا ہے کہ لگا اللہ کے رسول آسمانوں سے بھی بڑا ہے آپ نے پھر بھی نا امید نہیں ہونے دیا نے فرمایا تیرا گناہ رب کی رحمت سے بھی بڑا جی نہیں آپ نے تیرا گناہ رب کی رحمت سے بڑا فرمایا نہیں تو فرمایا پھر ڈر کس چیز کا ہے ڈاکٹر کا یہ کام اور اس لیے جب کہا جاتا ہے کہ جی ون سان اے ٹائم کنہ کما کن ہم بھی اسی طرح سے صحابہ کی یہی اٹھ جب کوئی بندہ آ کے کہتا جی میں یہ بھی کیا میں نے بچی کو زندہ کر تو کہتے تھے کنہ کما کن تم بھائی صاحب ہم بھی اسی طرح تھے جس طرح تم سننا من اللہ علیہ پھر اللہ نے ہمارا ہاتھ, ہاتھ پکڑا ہمیں ہمارے پر آسان کیا ہم اس در پہ آ دیکھو ہم ہمیشہ ایسے نہیں تھے اسی طریقے سے جب میں یہ کہتا ہوں کہ یار میں سدا سے مولوی ماں کے پیڑ سے مولوی نہیں نکلا ہوں. میں بھی تھری پیس سوٹ پہنتا رہا ہوں میں نے بھی فلمیں دیکھی ہیں میں نے بلائی اس کا مطلب یہ ہے جو نہیں دیکھتے جا کے دیکھو اس کا مطلب یہ تھا بھائی صاحب شفا کے امکانات ہیں میں شادی کر کے میں نے حفظ کیا ہے یعنی میرا اتنا لمبا پیریڈ نہیں ہے کہ اب 30 سال کا آدمی یہ کہہ کے 40 سال تک میں فلمیں دیکھوں بعد میں توبہ کروں گا اٹھارہ سال میں میری شادی ہوگی تھی اور غالباً انیسویں بیسویں سال میں میں نے حفظ شروع کر دیا تھا یعنی میں نے جلدی یو ٹرن لے لیا تھا اتنا مسند ہے میں بالکل ہی کنارے پہ جا کے آیا ہوں چوک سے نہیں یو ٹرن سے آیا تو اب اگر وہ آدمی جس کی آرڈی داری سے بہر ہواری صاحب یہ کچھ کرتے رہے دل بھر کے واپس گئے تو اب میں بھی بسم اللہ کروں صاحب کاری صاحب تو بہت پہلے یو ٹرن لے چکے تھے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ ہم نے اسی لیے جب ہم اس مرحلے سے گزرے ہوئے ہیں تو کوئی جب اس مرحلے سے گزرنے والا ہمارے پاس آتا ہے تو نفرت نہیں ہوتی اس لیے کہ ہم پھر اسی پیج پہ چلے جاتے ہیں جب ہم تھے تو ہمارا کیا حال تھا ہمیں تو یہ برا نہیں لگتا تھا آج یہ بندہ اسی جگہ پر ہے لہٰذا پہلے اس چیز کو اس کے اندر اسٹیبلش کرنا ہے کہ سدا سے ہم پردہ نہیں کرتے ہمارے یہاں پردہ رائج نہیں تھا ہم اسی طرح مکس گیدرنگ میں اکٹھے بیٹھ کے کھانا کھاتے رہے ان کی فیملی ہماری فیملی ہے کمرے میں بیٹھ کے کھانا کھا رہے ایک نیچے بچھا ہوا دسترخوان اس پہ کر رہے ہیں پیدا ہوتے ہی تو ہمیں ہدایت نہیں ملی آہستہ آہستہ آنکھیں کھلی ہیں قرآن کا مطالعہ کیا تو پتہ چلا پردہ کیا ہے اور اس کے بعد الحمدللہ پھر ہمارے چچا زاد میرے بھائیوں سے میری بیوی پردہ کرتی ہے حالانکہ اس کے خالا ہیں اس کے تیاز آدمی تو مقصد یہ ہوتا ہے بتانے کا کہ بھائی صاحب آپ کا مرض لا علاج نہیں ہے کاری صاحب ہم یہ بھی کرتے ہیں کاری صاحب چھڈو سانو ہسی تے بڑے ہس ڈب گئے نہیں ڈوبے تو یہ ہم بھی یہ کرتے کریں کن کما کن تم ابھی کچھ بھی نہیں گیا ہے. تم واپس آ سکتے اسے امید بلائی جا سکتی تو یہ امید دلانے کے لیے ہوتا ہے یہ اس لیے نہیں ہوتا کہ تم بسم اللہ کر لو آپ اس لیے کہ کاری صاحب یہ کرتے رہے ہیں، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے حضرت حمزہ رضی اللہ دال ہو شراب نہیں پیتے رہے چھوڑیے تو کیسے چھوڑیے جب حکم آیا ہے تو چھوڑ دی. دوسرے بھی حضرت علی رضی اللہ دال ہو شراب پی کر نماز پڑھا رہے تھے نا کلیائی القا فہرون پڑھ رہے تھے تو غلط پڑھ گئے تھے تو اللہ نے برمایا تھا یاری اللہ جینا من اللہ تکرسوان تم سکارا پھر جب حکم آیا ہدایت آئی ہے تو چھوڑ دیا اس کو ایسا تو نہیں کہ وہ شروع سے نہیں پیتے تھا. جنہوں نے دو بہنوں سے نکاح کیا ہوا تھا جب حکم آیا تو حضور نے فرمایا ان میں سے ایک بہن کو طلاق دے دے مقصد یہ ہے کہ یہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ دی میں آدھی ہوں لادہ میں چھوڑ نہیں سکتا صحابہ سے بھر کر آدھی کون ہوگا لیکن جب حکم آیا جس کے منہ میں گئی ہوئی تھی اس نے کلی کر دیا اندر نہیں لے کے گیا کہ اب تو اندر چلی گئی ہے یہ گرے زون کے اندر ہے تو چلی جائے نہیں. باہر اس کو پلٹ دیا اندر نہیں گئی ہے اسی طریقے سے رب اگر ہدایت دے دے بندے کو سمجھ لگ جائے تو اپنا پچھلا کریکٹر نہیں دیکھنا چاہیے اگر اس کے سامنے ایگزٹ آ گیا غلط روڈ سے الگ ہونے کا تو بس ملا کر کے ٹرن کر لینا چاہیے اس کا مطلب ہے ول موزت الحسانہ اچھا باز یہ نہیں کہ تیرا تو بیڑا گرک ہو گیا وہ جیسے وہ ننانوے قتل والے کو اس نے کہا تھا ننانوے قتل کر کے گیا مولو اسے اپنے مولوی کے پاس اس وقت کا جو رائب تھا انہیں کہا میں نڑنوے قتل کیتے نے توبہ کی کوئی گنجائش ہے اس نے کہا بلکل کوئی نہیں اس نے کہا پھر سینچری تو پوری کرو نا اس کو بھی مار دیا بخاری کے حدیث ہے اس نے اس کو بھی مار دیا مولوی صاحب کو بھی سینچری پوری کر لی اس طرح نہیں کہنا کہ بالکل کچھ نہیں ہے ہی امید دلائی جا سکتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلم شریف کے حدیث ہے فرماتے ہیں کہ کافر کو بھی اگر اللہ کی رحمت کا اندازہ ہو جائے تو وہ بھی بخشیت سے نا امید نہ ہو کافر تم تو مسلمان پلت باز آ باز آ ہر آنچ ہستی باز آ گر کافرو گبرو بد پرستی باز آ این درگاہ ما درگاہ نو مید نیس صد بار اگر توبہ شکستی باز آ واخر داوارہ نے الحمدللہ